جتنا اور عدرت جتنا اس کے ساتھ عبرت وہ بھی آپ جب یہ اپنی آواز بلند بلند حضرت آپ دروازہ بازا دیکھا نظر نہ آئے محفل شریف میں آپ نے کیوں نہیں کہاں ہاں ہے شیف لا لایا را نا چھوٹا میں اللہ اور پھر آگے ایسا ایسا نو نو مارے مارے مار مال برباد ہو جائے تو حضور میں تو گھر میں گھر میں بار باد لال ان لوگ ان میں سے نہیں برباد ہو زندہ رہے زندہ رہے تو ہمیں کر کہ تیرے زندگی تیری ساری قابل ستائش ہو موت موت میری شہادت والی, والی, والی, والی, والی, والی ہو اور داخلہ داخل تیرا جنا جنا جن جن جن حضرت, حضرت جن آیا کا جنگے جماما کماج مسائل حضرت جب جنگ شم صاحب اپنے اپنے قدموں سے تھوڑے حضرت اور حضرت دونوں کہتے ہیں یار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظاہری کے اندر تو ہم ایسا نہیں لڑتے تھے آج کیا ہو گیا ہے چلو کھڈے کھولو عجیب بات کیا سننا سر مسلمان लड़ने वाले कह रहे हैं मैदान है जंग में खड़े खड़े खड़े दोनों ने खड़े खड़े खड्डे खड़े होकर लड़ाई की कहीं पीछे पीछे पाऊ हटने ना पाए हटना जाए तो वो तरीके छोड़ दिया जो रसूल के होते हुए जंग के में हैं अपना अपना हम कभी पीछे नहीं हटते थे आज क्या हो गया चलो आज अच्छा करो हाय دونوں, دونوں نے کھڈے کھو دے کھڈے میں کھڑے ہو کر جنگ, جنگ جنگ اللہ جتنے کافر مارے آخر حضرت شہید اب ہوتا یہ دونوں شہید ہو گئے حضرت جسم, جسم شریف پر, پر قیمتی سرحد تھی زیرح دھی دھی ایک مسلمانوں میں سے شخص گزرا اس زرح کو اتارا اور لے گیا مسلمانوں میں سے شخص ہو رہا حضرت میں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں میں تجھے मैं ایک کرتا ہوں خبردار کہیں اس کو خواب سمجھ کر زیا کر بیٹھا جو میں تمہیں کہوں گا ایسے کرنا ہے جب میں قتل ہو گیا تھا میرے ساتھ ایک مسلمان مرد گزرا اس نے میری میرا اوتار یہاں جو خیمے لگے ہوئے ہیں آخری تو جگہ پر اس کا خیمہ ہے اور گھوڑا بھی اس کے خیمے کے ساتھ باندھا ہوا ہے یہ ہے اس نے کے اوپر ایک ہنڈی دے رکھی ہے اور اس کے اوپر پر بندہ بیٹھا ہوا ہے فو کل بڑمت پیرا جو حضرت, خالد, حضرت خالد, خالد کے پاس فامر ہو حضرت حضرت خالد خالد جا فمر ہو, ہو اس کو جا, جا, جا کر بتا وہ زرا لینے کے لیے بندہ بھیج جب تم نے مدی شریف پہنچنا ہے خلیفہ رسول اللہ سیدنا صدیق کے اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فک البو کلا و کدا وفلان الذقيقي عتيق وفلان آپ نے فرمایا ان کو جا کر بتانا مجھ پر کر رہا ہے مجھ پر کر رہا ہے فلاں فلاں شخص کا اتنا اور فلاں میرا غلام آزاد ہے وہ غلام میں نے آزاد کر دیے ہیں فلاں فلاں یہ جب پیسے پہنچے جب میرا پہنچے گی بیچ کر میرا کردہ اتار دینا یہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انوم سرکار کو جا کر بتانا ایسے ہی کیا گیا حضرت سیدنا کا سیدنا توجہ رکھنا ذرا حضرت سید خالد کے ایسے بدلا بھیجا ہاں جی ساری حقیقت سنائی ہاں جی جا کر ویسے دیکھا گیا اسی طرح زرا رکھی ہوئی تھی وہ زرا اٹھائی اور توجہ رکھنا اب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رلی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خبر پہنچی حضرت سیدنا صدیقی کے اکبر نے جو وسیعت تھی وہ پوری فرما دی نہ فرمایا وہ خواب کی بات ہے ہو سکتا ہے غلط ہو صحیح ہونا وہ سمجھتے تھے ہر خواب تمام خوابیں ایک جیسی نہیں ہوتی اللہ کے پیاروں کی خوابیں ان کی بہت بڑی حیثیت اور مقام ہے شریعت میں اس وجہ سے میرے بھائی حضرت سیدنا صدیق عبرت اللہ تعالیٰ انہوں نے وسیعت نافل فرما دی فرضیت نافل فرما دی اب بات کو سمجھنا یہ قیم لکھ رہا ہے جس طرح یہ محدث سے اب عبد البر کے حوالے سے لکھ رہا ہے صنعت جس طرح پیش کر رہا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں رواہ رواشام بن ابار ان بن خالد یہ دونوں بخاری کے راوی ہیں عبد الرحمان بن جدید بن جابر یہ بھی صحیح ہی سےا بھی ہے عطا الخراسانی ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ امام ہے ابن بن حضرت عطا خراسانی کو حضرت ثابت بن قیس کی بیٹی نے بیان کیا تھا یہ قیم اس طرح کے اور بعد سر میں پوچھا تھا کہ مردے ہیں جان جائیں پہچانتے ہیں حالات کو وقت میں کہا جواب جواب دوں یہ تمام واقعات کے اوشکے کہ ان المجید اذا عارفاق مثلہا زہل اجات و تفاصلی لہا فمعرفتہو بے زیارت الحی لہو و سلام علیہ و دعائے لہو فمعرفتہو بے زیارت الحی لہو و سلام علیہ و دعائے لہو اولا و احراء کہتا ہے ان کاسہ چلتا ہے جب میت اتنا جنیات کو جانتی ہے اتنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو رہی ہے تو سلام اور آنے والے کے سلام اور حال کو پہچاننا اس کے لیے یہ تو بتری اولا ہونا چاہیے یہ سماع معرفت فرفر پہچان سننا جاننا سمجھنا جواب حالات احوال اعمال جاننا حتہ کہ گھر میں بلی مری کا واقعہ آپ سن چکے ہیں حضرت صاحب ساما اور آپ کا مالک دونوں صحابی کا اور ابن قیم کہہ رہا ہے یہ صحیح صحیح ہے یہ آپ سن چکے ہیں اتنے آواز آواز آ رہی ہے یہ ایک اور بات ہے کہ اتنا چوسی حالات جو کہہ رہے ہیں اور باریک حالات جو ہیں رشتہ داروں کے گھر والوں کے اور زمانے والوں کے ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یہ تمام مومنین کے لیے جاننا برابر نہیں ہوگا امبیا اور اولیاء جو ضرور جانتے ہیں اپنے کئی سب کی سابق یہ سب کے لیے ثابت کرے تو ہم انبیاء اور یہ عوام کے لیے ثابت کر رہا ہے ہم خواص کے لیے ثابت نہ کریں اور جن کے واقعات یہ سنا رہا ہے وہ سب خواس ہیں وہ صحابہ ہیں صحابہ تمام اولیا پھر آگے سفن نمبر اٹھانوے پہ فصل ڈال رہا ہے وہ ثابت کر رہی ہے فصل کہ روحیں برابر نہیں ہے جب یہاں ہوتی ہیں تو برابر نہیں ہوتی جب وہاں جاتی ہیں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتی اور پھر کمال کی بات یہ ہے وہاں ثابت کرتا ہے اس فصل میں کہ ارواح مقدسہ جو ہیں وہ تو وہاں جا کر پھر لوگوں کی جنگوں میں مدد کرتی ہیں اب مدد کرنا ان کا یعنی دوسرے لفظوں میں پہلے علم اور سماج ثابت کیا ان کی بار احوال کو ثابت کیا اب ان کے تصرف کو ثابت کرنا چاہتا ہوں فاسل کرنا فلرو حل عظمت كبيرت کے معلہمال سلیمان ہوت ہو ہا وہ ت طرح افکہ اواح حاد کےفت تھااوت واعذا او اقمت تفاوت ببحص ب سفاوت اوراح فيکیہ یاد دہاب قوواہ وہکےہا و ااسرائہ مح لا فرلو حل متطلقد میہ سر البے والے کہی والے کہی ب ت صّہ وال قوودے ب سروپی <تصفيق> وقت <تصفيق> <تصفيق> من التسقلوف والقوة والنفاذ والحمد و سرعت السعود سعود علم اللہ تعالی والتعلق باللہ ما لیسا لنفوح المہینت المحبوصت فی علائق البدن و عوائقی فائدہ کانا حالا وہی محبوصت فی بدنها فکی فائدہ تجردت و فارقت و اجتماعت فی ها قواہا وکانت فی اصل شہنها روحا علیتا سکیتا قبیرتا لا تحمد عالیتا فہادی لہا باد مخار قتل باد نشانا بہاد بخار فتل باد نشان خلاصای خلاص بارے گیا کہ روحوں کی شان مختلف روحوں کے حال مختلف ہوتے پہلے ثابت اس نے سابق یہ پہلے میں کہ لوگ اس وجہ سے ایسی باتیں نہیں ہے کہ وہ سمجھ جس روح ہے ان روحوں کو کہتا ہے پتہ نہیں ہے روح تو عجیب چیز ہے جی یہ آسمان سات میں آسمان پر ہو سات میں اس کو ضمیر پر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی مالا آنا میں ہو تو نیچے آتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہتا ہے ہزاروں روحیں کٹھی ہو جائیں تو کوئی جو ہے نا وہاں پر استحام اور بھیڑ نہیں ہوتا یہ روحیں چیزیں ایسی ہیں ہاں جی یہ نتیف اشیا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ادھر قبر میں قبر میں جسم ہے اور روح کہیں بھی ہے تو کہتا ہے عجیب چیز ہے روح کہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی تعلق نائب رکھے یہ دونوں کام کرتی ہے باہر پھر آگے کہتا ہے کہ روحیں روح ایسی نہیں ہیں تبدیل ہیں یہ مختلف قسم کی ہیں کوئی روحیں ایسی ہیں تو وہ قید میں ہوتی ہیں کوئی ایسی ہوتی ہیں جو آزاد ہوتی ہوتا کوئی ایسی ہوتی ہیں جو اب یہ کہہ رہا ہے قید ہے تمہیں پتا ہے کا حال برابر نہیں قوت میں کوئی کبھی کوئی غریب کوئی بڑی کوئی چھوٹی الحمدللہ میں پہلے خود بہت یاد کرا تھا کہ ارواح میں سفید برابری میں ہر نظر جو ہے نا وہ نہیں آتی اور ہمیں جو کہتی ہے اور دلائل گلائل گئے مجھے کہتے ہیں کہ میری روح اور داتا علی حجویری کی روح برابر برابر ہے جس طرح اجسام جس طرح جسم میں اسی طرح روح نہ اچھام برابر ہے نہ روح ہے روح ہے برابر یہ کہہ رہا ہے کبیرہ ایک روح عظیم ہے رویہ کس کو کہہ رہا ہے وہ میاں بھی ہوگی اور اولیاء کی ہوگی کہتا اس کے لیے وہ کچھ حاصل ہے جو اس کم درجے والے کے لیے کہتا ہے دیکھ دیکھ ارب کی دیا بھی اندر راتوں کے اندر جلدی جلدی کے اندر دیر کرنے کے اندر مدد کرنے کے اندر یہ سب برابر نہیں ہے جو بدن سے آزاد بدن کے موان رکاوٹوں سے آزاد اس کے لیے تصرف اور قوت اور نفاذ اور ہمت اور جلدی سے اوپر جانا یہ سب ہے اس روح کے لیے برخلاف خسرو کے جو مہیم ہے للیل ہے قید ہے بدن کی بدن کے بدن کی رکاوٹوں میں مسلو مشرب جب بندشوں میں پڑی ہوئی ہے رکاوٹوں میں پڑی ہوئی ہے پیدا کیا نہ جب روح کا یہ حال ہے وہ بدن میں ہو تو پھر جا کر بھی اتنا کام کر لیتی ہے کہتا جب یہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے پھر بتا اس وقت اس کا کیا آدھ ہوتا ہوگا کہتا ہے جب بدن سے جدا ہو گئی اس کی طاقتیں اور کہتا ہے بڑی بڑی عالیہ والی تھی بدن میں اب ان رکاوٹوں سے فحال نہیں لاحافظ یہ روح جو عظیم, عظیم روح ہے یعنی نبیوں ولیوں کہتا ہے فحال نہیں لا ابدا مفارقت بدن شان الاخر وفعلوا الاخر ایسی, ایسی عظیم روح جب سے جدا ہو جاتی ہے پھر جدا ہونے کے بعد اس کی شان بھی اور ہو جاتی ہے اس کا کام اور اب اگر بار بار سے کچھ کیا کرتے ہیں مرنے کے بعد تم کہو تمہارا روپ کہتا ہے کیا کہنا ہے شان بھی انہیں اور مل جاتی ہے اور کام بھی اب اگلی بات سات سونے کے سیدھے ٹھنڈے ہوتے چلے ہے جی کہتا ہے قد توات ترى الرؤيا في اسناف برد اغا دم علال الارواح بعد موت ها مالا تکبر علال مثل حال اتصالها وہ توا ترخابے اور یہ پہلے آپ کو سنا چکا ہوں اپنے قیم کے حوالے سے کہ متواتر توا مومن جب دیکھیں تو سمجھو حدیثیں جیسے اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے روایتیں متفق ہو جاتی ہیں یا یقین کا فائدہ دیتی ہیں یا گمان غالب کر دیتی ہیں کہتا ہے مومنوں کی کھاپیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو اسی طرح کام کر دیتی ایسے کئی حدیثیں اور روایتیں جمع ہو گئی جس طرح وہ حکم رکھ ہے وہی حکم متبادل ایسی ایسی ایسی کہہ رہا ہے کہ مختلف کس کس لوگ مسلمان ہزاروں لاکھ لاکھ ان کے خواب ہیں کہ کے بعد ایسا کر گئی بدن میں تھی تو وہ کام نظر بدن میں تھی تو اتنا کام نہ کیا جتنا وہ بدن سے جدا ہونے کے بعد کام کام کیا بلواہ رہنے والا کلی آپ کا شکا آئی آئی آئی اور نے سنو سنو آگے آگے اب انہیں کی بات جن کی بات سور چڑھ جاتے بکم کر صلی اللہ علیہ وسلم و عمر کے کفر ظلم. کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کتنے مرتبہ دیکھا گیا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر پاک کو خوابوں میں وہ آئے مسلمانوں کی مدد کر گئے اور کافروں کو کفر والوں کو زلک والوں کو شکا شکا دے دے دے باب لکھ رہے ہیں حرام نہیں کرے قدرا محمد کم کم قدر و اعلا کم قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و معه ابو آواز صوت شروع ہو گئی کتنے بار دیکھا گیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہتے ہیں نبی کیا ہے وہ ختم کتے اس وقت میرے شری شری شارے کہ فوج مسلمانوں کی تھک ہار گئی سرکار تشریف لائے فائدہ کافروں کی فوج مغلوب کر رہ گئی اس وجہ سے دی شری شرو حت ابو تبور امر شریش مقصور بھی کافروں کی زیادہ ہوتی سامان میں زیادہ ہوتا وہ hey کمزور بھی ہوتے اور کم بھی ہوتے پر کی شرکت سے مسلمانوں کو پتہ نصیح اشارہ کفر ہوئے karon glita ishara بیٹر سے یہ بتا یہ اور ان خام خوابوں خوابوں سा، خواب کہ دشمن کے گھر سے گھر سے نکلا میں ادھر سے لیکن میں نے انہیں کا حوالہ حوالہ میں نے اور ابن سے وہ بھی ثابت کیا اور پوشتا ایسی, ایسی بات ادھر اس میں کہنے یہ اپنے دیکھو میرے بھائیو یعنی یا بات کو یہ کیا ہے کیا ہے اچھا اچھا اچھا یہ کرنا ایسے گرنے اپنے جتنے آئے ہیں باقی جو ہے وہ لیکن اگر اگر مانگنا شیر یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں ایسے استاد ہمارے تیاگ دماغ میں جب سکور ہی جب چپتا اور شرار ہے اگر اور غائب تھے تو بتاؤ بتاؤ میت کو مدد کرنا پھر اس کو سامنے کیا کیا مدد کی جاتی یہ کتنا بڑا یار اگر یہ شرک ہے اور ضرور پھر اگر مگر مردنا کیوں شیرا اس کے جو مر گیا ہر وہ ختم ختم ختم اس کا جو ہے وہ بھی ایسی جانے دوسرے اب اب اب جب جب کارگار مدد مانگے تو وہاں اور Vaya... Ilm. Ilm ilm. Tassarv. Tassarv. Tassarv. Taoh... Or, اور میت میتھ میں भیر, भیر, دور میں بیٹھے بیٹھے ہوئے ان تک یہ سابت ہے واقعات کے ساتھ اب میں بھی کہنا چاہتا ہوں جب جب جب جب میں مذہب کچھ کر بھی نہیں صحیح کچھ جان جانتے بھی نہیں نہ جان جانتے نہ کچھ نہیں نہ جان نہ اب ہمارا سوال تو ابن ابن جس طرح سے ہم سارے مشرک ہو گئے ابن گا کھولا وہ پہلے پہلے والا گانا کا اللہ تعالی تعالیٰ پتا دیتا دینا دینا دینا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا اور یہ کہہ رہا ہے ارے پاگل کیسی ایسی جس بات پران سرمان اور معاشرے رہنا رہے تھے وہ گھر سے نکل آئی کل آئی بولو سے کہاں سے نکل اچھا دیکھو یہ میں آ گیا استاد رہ گیا رہ گیا ہمارے باؤں کے پیچھے رکھنا چاہتا ہوں غائب کو پکارنا کیا ہے ایک ہے کو پکارنا مدد لینے کے لیے ایک ہے غائب کو پکارنا مدد دینے کے لیے میں پوچھتا ہوں دور درام بزار کو چاہیے شیر تو, تُو کہہ رہا ہے اس لیے جس کا مطلب ہے مطلب مدد مانگنے, مانگنے, مانگنے کے لیے بکارنا اچھا کبھی ضرورت یہ بچہ مدد دینے کے لیے بکارنا اس میں شرش کیوں نہیں ہے جبکہ وہ غائب ہے اگر یہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اگر وہ یہ سمجھے یہ دیکھ رہا ہے یہ سمجھ سمسیا کہ مدد دینے والا دیکھ رہا ہے وہ ہزاروں میں ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے دیکھ کی مدد کر ہے اس میں نہ بنے اور اگر یہ سر ہے کہ حیدرت حضرت دیکھ رہے ہیں اور مدد کے لیے یہ جس کو جا سارے مارے مارے اور بات فاروقا ہے لوگ نہ سیا سیا پاؤ نہ چانک تقریب ہو رہی پوچھا ہم جی یہ کیا ہے آپ نا خود بتا گا شہر جنگ ہو رہی تھی میرے سپا سالار میں نے دیکھا سپا سالار لف لفا پیچھے سے دشمر شاور چڑھائی کر رہی تھی میں نے لاجد کہہ کر اس کو خبردار کیا پیچھے میں دشمن آ رہا ہے یہ دراب کا خیال رکھنا وہ میرے بھائی بات کو اپنا سمجھ کہاں مدینہ اور کہاں روحان ایران کے ساتھ ہے ایران کے علاقے میں ایران کہاں کہاں مدینہ کہاں تقریر تقریر بھی ہو رہی ہے تدبیر بھی ہو رہی ہے شاس حدرت کرا پیار سے ہی ہے ارب ارب ارب کر واقعہ کیا بات سوال میں مصروف ہوں میری روح میری لاہور کو اور کوئی سوچے بھی سوچ سوچتی سوچ سوچ روپ ہے جس کو جس کو ہماری تمہاری تو تمام لمحے کہ وہ ہمارا جہاں ایک طرح توجہ رہتی لیکن مال ہال ہے ان سے ادھر عمر سے ادھر سے ادھر سے چل رہا چل رہا ہلو سمجھ بتا سے یہ دیکھ یہ اور اگر وہ دیکھ رہے ان کا نہیں اور اس کے سمجھنے لینا یہ شرک حدیث نمبر یہ کہتا توجہ کہتا ہے یہ سارا کہتا ہے فتوی نبی نے کہا تقدم انه لا اله الا الله هذه هذه الطرق الا طريق الا اجلام وليس في اي يا جبل و سما و شاي و مالك و سبب کہتا ہے ہے صرف حضرات کی ہے یہ ہے اس کے انسان حضرت اگلے لشکر أنن أنن اللہ والی والی سا اللہ حضور سی سے آجم نے فرمایا کما تھا کہ یہ بہت ہے کلے فرمایا یار ایسے ایسے ہوتے ہیں کیا کرتا ہے اللہ تو یہ کہتا ہے لیکن, لیکن, لیکن یہ な, عمر پر پن کا ہال حال کیا لان لانے اور انہوں نے کہتا ہے یہاں خرس گرس رہے اور جو درویش لوگ دلال سلیل پلیل پکڑتے ہیں سلیل فلیل پہڑتے ہیں اور وہ جو دلوں کلو یہ سمجھ سمجھتا ہے یہ جو پیچھے لے کے جب کتا کافر کو کا ہے نا جب سونا سوند منوچا لیا تو وہ کتے کے بچے سے ہو جاتا ہے اب سنو ہے پیچھے اولیاء کا جو دلوں کی بات ہے اس کے پشپر ہونے کا ممکن یہ اللہ کی ہے मैं, मैं इसे और सूर्य अल्लाह को, अल्ला को है और सूर तुझे इतना ही इतने काश का तो मतलब ही ये है कि पहले नहीं खुली थी बाद में खुल और खुल दिया ربیتا رکھتا رہا لکھ دی لالت پر تیرا قصور نہیں تیرا کسور نہیں تیرے پیچھوں پیو دارے فلسفی بھی کہہ دے آئے اللہ کو کا علم نہیں ہوتا تیرے پھر عرب جے بوٹھے کھا پہ ہو آزادیل ہندوستان اسماعیل تیلوی نے بھی لکھا ہے ایزاح الحق کے اندر پر اس کے اندر میں غیب کی بات کو جس وقت چاہنا اس وقت دیکھ لینا یہ اللہ کی شان ہے لاکھ لالات ہمارے اللہ ایسا نہیں ہمارے اللہ کی یہ شان ہے آزان میں برابر دیکھتا ہے پر خدا تعالیٰ تین افراد ہوتے ہیں کیا ہے کیا جی جی واجب ہے اس کو جانو جانو چرک تیری ماں جی حرام میلہ حرام میلہ شر شرق شرق ہو میں صرف کتے اللہ پر نہیں ہے اللہ کے سامنے اتنا ہر <تصفح> اگلی <استث> دلو بات دلو oh <shorts> دلوں میں جو بات ہے اس پر خدا خدا پر امکان وہ کتے خدا کی صفات پہلے بار بھی ہوتے اتنے یہاں پر اطلاع بھی وہی آ جہل غیر مبتلے پہلے نہ ہو اگر یہ پر اطلاع یہ ہماری ہے تو بات بن گئی بات بن گئی گئی لیجیے نند ہوئی میں شہ ہمارا پروتگار فرماتا ہے وہ فرماتا ہے نند ہو لیے ہکم حلت بھائی اللہ کی جی شادر کے نہیں کہ تمہیں گئے پر متلے کر لے رسول مگر جس کو رسولوں رسول میں لیکن اللہ تعالی رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہے پر کے تو کہہ رہا تھا تو نے تو یہ صفت اللہ اور اللہ ہوں اطلاع رسول اللہ کے لیے بولو رسول اللہ کلا رہی ہے سے اللہ تعالی کی مختصر سے علاوہ اب بتا خدا تعالی پر گا کیونکہ یہ کہا کہ یہ صفت دلوں میں جو کچھ اور اطلاع یہ صفت میں خدا تعال کے ساتھ جب یہ خدا تعالی کے ساتھ ہو گئی آس, آس, آس. تو اس کا مسئلہ بھائی کسی اور اب اللہ کے اللہ تعالی کے علاوہ اور جب ثابت کی جائے گی 쪽... شرک ہو جائے گا اس کے بیان بیان کے مطابق شرک ہو جائے گا اب اس کا مطلب یہ نکلا نکلا پاک شرک کی کتاب ہے غیر کے لیے اور قرآن صابت کر رہا ہے سمجھ آئی جب قرآن, جب قرآن نے دیا دیا قرآن قرآن قرآن قرآن کتاب قرآن بن گئی ان کے مذہب کے مطابق اسی وجہ سے ان پیتوں کے روکے ان شیطانوں کے روک ان پاگلوں کے ان احمق انمخلوں کے روک ان لانتی رشتہ کے اللہ, اللہ بھی, بھی شرک میں مبتلا ہے کیوں؟, کیوں؟, کیوں؟, کیوں کہ یہ بتا رہے ہیں کسی کو نہیں مل سکتی یہ شیر اور وہ ہے میں چکا ثابت ہو گیا ان کے مذہب میں خدا کون ہے قرآن مشرک اب رسول اللہ پر اترا وہ بھی مشرق شرک اگر ان لانتیوں کے لانتی مذہب کے مطابق تو مشرک پڑتا ہے تو کیوں گھبراتا جاتا ہے جن کے جن مذہب میں اتنا, اتنا بڑی تو ہمارے مشرک ہونا فرم ہو گیا ولا يتشاري ولا يتشاري اللہ من آدھا کہتا ہے شیخ باطل گمان رکھنے والے والے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیم الغیب فلا یظهره الا من ارتضى من رسول اللہ اللہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا مگر اسی کو جس کو رسول رسولوں میں سے پسند کرتا یہ آیت کر کہتا ہے یہ آیت تو بتا رہی ہے اللہ لوگ کو بتاتا ہے چلو شکر ہے پیچھے پوچھا گیا تھا پیچھے پوچھا گیا تھا پہلے کہا تھا یہ خدا کی صفت ہے اور کے لیے ماننا شرک ہے اور پلان بھی پھر کہہ رہا ہے <líed baked> آیت کر کہ رسول پہلے صفت خدا کی تھی جی کو اللہ چڑھاؤ ڈالو فلا لو آخی جانا سیف فلادا لکھ گیا تھی جانا کبھی لیا جی رب کے بندے کبھی سیف لوگوں کے پیچھے لگ کے آخی جانا رب نے دین بھی گل نو اگر کوئی امام آخ جائے گل کبھی انجی گل ہونی چاہیے تین, تین, تین کا مسئلہ ایسے ہی ہے اس کی تکلیف کو شرک کر دیتا ہے یار دیکھو ادھر دلیل نہیں مانگ رہا بخاری نہیں کہ بندے نو زلی بخاری اب یہ ماننا جائز ہو گیا اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ میں نے مسئلہ نکال کر تجھے بتا دیا یہ مسئلہ صحیح ہے اور وہ مسئلہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے یہ مسئلہ ضعیف ہے بندوں کو بندوں کو ضعیف کبھی مان رہا ہے بھائی مان مسئلے کو ضعیف کبھی نہیں مان رہا توجہ بنا کے سو پہلے کیا پہلے کہہ رہا ہے اللہ کی صفات بخت میں سے اور پھر کہتا ہے آیا کیا پیش کر رہا ہے وہ جو رسول ثابت ثابت کر رہا ہے دعوی کیا ہے علم پر دلوں پر پھیلا دلوں کی باتوں پر ابتلا دلوں کی باتوں پر ابتلا دلوں کی باتوں پر اللہ کی شان ہے اور کسی کے بعد پہلے تو یہ کیا آج ایسی جس میں یہ ہے کہ رسول کو ملی ہوئی اتنا بھولے کا کر جی اتنا چھتی بھول پیچھے فاصلہ ایک سڑک ایک چار دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کی اچھا ادھر اللہ اکیلا جس سے تیرے مذہب کے مطابق شریف ہو گیا ہیں لانٹیو لا لگے لگے اور 16 لگے کرنا پورا کہتا ہے فاہلی یا تک دون قالؤلاء قالوا يا کیا یہ یاد رکھتے ہیں یہ تو رسولوں کو مت بتا رہا ہے رسولوں کو دیکھتا دیتا ہوں یہ اولیا تو پڑھا کھو پڑ کے پکڑ کر پوچھ جو موجود کے طور پر اولیاء کی کرامت کے طور پر ثابت ہوتا یہ تمہارے کتابوں میں لکھا ہے پر کوئی پر واسطے کی اور انکار ہے کہ کرامت کے طور پر کو بھی ہوتی ہے فرق کتنا ہے ان کا علم قطر یقینی ہوتا ہے ان کے علم کے اندر احتمال ہو سکتا ہے لہٰذا سندی ہے سان اور یقین کا فرق ہوتا ہے ورنہ یہ نہیں کہ جو ان کے لیے بطور موجودہ ہو ان کے لیے کرامت کے طور پر ثابت نہیں ہوتا یہ تمام اے اے اے کہ جو کہ ہم بیعا جو بیعا بیعا کے لیے بطور موجودہ ثابت ہو وہ اولیاء, اولیاء کے لیے بطور کرامت ثابت ہونا جائز چاہتا اب حدیث یہ کتا الہام ہوا کیا ہوا دیکھتے نہیں دیکھ دیکھ دیکھتے کیا ہو گیا ہو گیا پوچھتا ہوں خود کہہ رہا جی لشکر کا ان کی, کی سننا آواز سننا کہتا ہے یہ صحیح روایتی میں ساتھ اب میں پوچھتا ہوں آواز سنانا وہ بھی رام ہے اور وہ آواز کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اور بولو بولو اللہ تعالیٰ وہی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اور لاکی شان لاکان کا دشمن کو زندگی کافی کافی ورنہ ایسی ایسی ایسی ایسی اچھا جو ہے وہ بھی اس پر ادھر سے روایات کرنا اور اتنا موٹی باتیں جو ہیں ان کے اندر آ کر آ کر کرنا اب سمجھے اللہ یہی بیان ضروریت ہے وہاں بھی یہاں دیتا ہوں اپنے البانی مجدد کی طرف سے بچے کہتا اگر صحیح مان لیا جائے کہ حضرت عمر گئی تھی اور دیکھ رہے تھے کہتا ہے تو یہ ایسی آپ باتوں میں سے میں سے آیا کہ جو کے کی ہوتی ہیں اور یہ ولیوں سے بھی دیکھو پہلے دعویٰ تھا کہ یہ ہے عمر کے لیے ماننا شرک ہے اور جب جیرا حرام تو اب کافر کے لیے ثابت کے لیے اچھا اچھا کافر کے لیے ماننا تو پھر کوئی کوئی شرک نہیں ہوا یہ ہے یعنی یہ اولیاء کو کافروں جیسا سمجھتے ہیں امبیا کو کافروں جیسا سمجھتے ہیں یہ کسی وجہ سے جا کرتے رہتے ہیں ہم جیسے جیسے جیسے جیسے کہتے ہیں نا یہ اندر کی بات نکل اندر کی بات کی بات اللہ نے چلو بھو وہ ہمارے اور بیٹھا ہے ہمارے کے درویشوں کا کتا بیٹھا ہے وہ تیری بات لگائے گا اور وہی بات بینٹ کے بعد یہ کیا بلا بلا بتائیں پھر آگے ایک واقعہ لکھتا ہے लिख रहा है ایسی تو کرام توفروں سے بھی ہوتا رہتا ہے کافروں سے بھی ہوتا رہتا ہے تو یہ تو ایمان ایمان دلالت نہیں کرتا پھر فیرپورٹ برا، برا، برا. کہتا ہے اسی لیے او لکھتے, لکھتے ہیں کہ اگر ہارت خارق خارق عادت کام عادت کے خلاف کام یعنی اللہ کی عادت و سنت کے خلاف خلاف کام اگر مسلمان تو وہ وہ کرم اللہ تجال وغیرہ کی باتیں کر رہا ہے دیکھو حضرت عمر جیسے محنت یہ کتے ہیں یہ ہے یہ والے ہیں تمہیں حیا نہیں آتی سپاہ یہ سپاہ صاحبہ بتاتی بتا جات کا کوئی کام اور فاروق آزم کی شان برابر ہے آدھا دیتا اگست مہینے کا شمارا میں کے علاو جہان اور پہل پہ بھرا ایک لڑکی, ایک لڑکی ہے किसा किसा لڑکی ایک لڑکی ہے جوانیکہ بھی شادی کے لیے اپنے وہاں پر آپی مافی آپس میں جنگ وغیرہ ja yeah. <laughs> آخل پتا تل رہا اور وہ لڑکی جو ہے وہ تل رہا ہے جی کمرے میں پھر رہی ہے اور جناب جی گھوم رہی ہے پریشانی اور رشتہ چوٹ گیا ہے یا وفا ابن تیم اپنا اللہ, اللہ تو جا جا رات رات حدث لیکن, لیکن, لیکن, لیکن پکی بات لی چار ہفتوں ایک اس کے اندر ہے کیا تو میں پوڑی کر رہی تھی سیڑھیوں سے ہوا ہوا تھا کہہ رہی تھی ادھر سے جیسے دیکھ رہی تاریخ تاریخ اب یہ لکھنا کیا بات سمجھنا ہوئے جو میں نے جہاں بنایا की असलियत तुम्हें शीशा दिशा दिखा दू दिखा रहा हूं गश्ती का वाक्य क्या नार के पास जाती है नहीं छम शिव होगी تھی اس وجہ سے وہ کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ان کی بھی اے میں گیا یہ کتا دیکھا میں یہ جھوٹے مجل مجل اور بغیر ان میں بات آ تو رامی بغیر سینس کے بات بات ہو وہ دلیل بن کر گھر کے عادت سب کچھ جائز ہو کر وہ بیان بن رہا ہے اور اولا نبیوں کی بات ہے تو کہتا ہے راوی نہیں چل سکتا سنت استناباد فلانا کتے واقعہ کو جس کی کوئی صلت نہیں ہرا کیا ہے جب ہے جب اتنی اتنی ایک رسالوں میں ہزاروں چھو چھو کے ہر لکھنے والا بتاؤ ادھر کے ساتھ کی سنت چاہیے تب بات مانوں گا اگر کافرا اور کشتی تیری مشورہ ہوگی اب شرا ہوگی اس کی ماننے پہ آیا تو صرف رسالے سے نکال کر حضرت عمر کی بات کے مقابلے میں رکھ لیا معلوم ہوا کشتیوں کی مان سکتے ہو بکا, پہلے جلے پہلے تھے مر کے لیے ہزاروں بہانے اس کے لیے ایک بات, بات, بھی, انت بات, بات بھی نہیں کر رہا کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹے جھوٹے رسالے کی بات ہے آئی سبوت نہیں ہے نا کافر کشتی کی بات آئی تو بغیر لے لال کے مان لیا اور سید سیدیا کے اتنے بڑے عاشق کی بات آئی میں یہ بتا جب حضرت اس کا مطلب ہے تلواری یہ ہے یہ کافروں کی مانتے ہیں نبیوں کی بس بس یہ اب سمجھ آگ اور, سلو اور, سلو اور سلو اسی وجہ سے لکھا پہلے سے اپنی بات بات توڑنا شروع کیا دیکھ تو صحیح نیچے لیچا ان باہر باہر فہ خلوناخوررافااف جرائےدل کا ذاء بلااسنااس ددن مخالب حال هلکی بلا کے وصورورہ والل الله لنا الحدی حوللا اوسلامزنطعایفکی زمانے میں اور پرانے دور میں کچھ نوی بات یہ سب سے سب کو ایسے ہوتا ہے اور یہ الہام ہے لیکن اس کا بتا دیا آپ ہی آپ کو اگر الہام ہے تو آواز اٹھائی تھی نیا فون انگریزوں کا مندی بیٹھا بیٹھا فاروق میں اس کی بات گیا جانا پیچھے جاتا ہوں ابن تعبیر سے مخاطب تھا حضرت سے اوپر دور سے مسکار رہے مدد کر رہے مدد مانگنا تو شرش ہے والے کی مدد, کی مدد کرنا چلو معلوم ہے الحمان مدد تو اور غائب ہیں بھی حاضر کی غیب غب میں پوچھتا بتاؤ غائب کی, غیب کی. دا دا غیب کی غیب بی مدد, بی مدد بی کرنا, کرنا یہ جی شرک شر شر شر شر شر شر جی شر نہیں, نہیں اور اس, اس, اس مدد کرنے کو ماننا یعنی یہ مان لینا کہ اللہ کے ولی چاہے الہام کے طور پر سمجھ لیا چاہے کشم کے دور پر چاہے اتنا بچہ کہنا لشکر نے سن لی بہت کہتا ہے لشکر نے سن لی انہوں نے سنا لی اس نے سن لی اب یہ مدد کر رہے ہیں یہ مدد تو یہ مانے یا نہ مانے وہ تو مان رہا ہے مدد باقی کر لی انہوں نے یہ مانی گئی یہ ماننا شرک نہیں اور اگر ادھر سے مانگنے کہ وہ بھی سمجھتا ہے وہ سن سکتا ہے اللہ اس کو ساتھ دے سکتا ہے دے چکا ہے دی ہوئی ہے جب میں پکاروں گا تو پہنچا دے گا پہنچ جائے گا سن لے گا اگر رکھ لے گا جناب کی گیڈیفا چلتی ایک طرف سمجھ نہیں اچھا اب میرے بھائی بات کو سمجھ سمجھ یہ میں نے ان کے گھر سے آپ کو بتایا وہ میرے بھائی بات کو سمجھ میں البانی سے کہتا ہوں اپنے باپ کی کتاب کو پڑھ کا وہ کہہ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس روح ہیں وہ آ کر پوری فوجوں کو, کو شکست دے دی پوری فوجوں کو شکست دے جاتی ہے اب ادھر کیا کہیں گے الہام وہ تو خود کہہ رہا شکست دے جاتی آتی وہ تو عمل ہے ادھر الہام چلو رام ہو جب کو چھو کو دے جاتی ہے ہم یہی مانتے ہیں کہ ہم سے جو کار نہیں ہوتے وہ کر لیتے اب غور سے سمجھنا پھر ہوں اور جناب کا حوالہ کو ثابت کر لیا یہ کہتے ہیں پکارنا شرک ہے اور مدد کے لیے پکارنا شرک ہے کیا مدد کے لیے صرف اللہ کو کس کو کس کو میں صرف اب ان کے گھر سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق کو چاہے کہتے ہیں فرشتے فرش لیکن ان کو پکارنے کی یہ اجازت دے رہے ہیں کہتے ہیں ان کی خیر ہے جی فرشتوں کو پکار لو ہاں جی نبیولی کیونکہ دشمنی تو ادھر اگر کوئی نظر نہیں آتا تو مدد مار شرک تو فرشتے نظر آتے مجھے بدلاؤ تو صحیح اگر مدد مانگنا اگر پکارنا شرک ہے اس سے مدد مانگنا شرک مجھے اتنا بتا ایمان سے شرک تو ان لائنوں پر کھلنا حضرت حوالے کے لیے گنتا ابن تیمیہ کی کتاب ہے اس, پر شرح الحجب شرح anyway. اس کا اختصار کیا ہے ملے اس سلسلہ ہے ہے نام اس کا یہ ہیلسلہ تو نہیں ہے یہ سلسلہ ہے یہ کیا ساری سنا جب جباری سواری تم تم بیابان میں ہو جنگل میں ہو میدان میں ہو جہاں, جہاں کوئی آبادی نہیں ایسی جگہ پر ہو اور تمہارے ہاتھ سے کیا نکل جائے سواری تمہاری نکل جائے تو کہو فل پکارے وہ یا عباد اللہ اللہ اے کے کہ سواری کو روکنا اے اللہ کے بندو سواری کو روکنا بس بے شک اللہ کی زمین میں کئی حاضر حاضرے ایسے ہیں جو سواری والی اس حدیث پر چڑھ کر کے کہتا ہے بات کو سمجھ سمجھ نمبر پر جا کر کہتا ہے حدیث اور جب تمہاری کو چیز ہو جائے یا تمہیں تو کسی فریاد رس کی ضرورت پڑے اور وہ کسی ایسی زمین میں ہو جہاں جہاں کوئی انیس نہیں کہ اس کی سن لے تو کہے اے اللہ کے مت میری فریاد رو اے اللہ کے مت میری فریاد رسی کرو کرو بے شک اللہ کے مقے ایسے ہیں جن کو ہم کو ہم इस کو, इस کو भी भी بھی کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ کہنے کے بعد پھر آگے کہتا ہے ایک روایت ایسی ہے جو ہسن ہسن اب کیوں پچھلی حسن ذرا سننا اڑنا للہ ہے ما سی وا فل پیا تمایا تو بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں زمین میں جو محافظین فرشتے ہیں ان کے علاوہ دشا جا رہے جو درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں فائدہ صاحب صاحب جب تمہیں کہیں کے اندر پہنچے تکلیف تو کیا کیا اے اللہ کے بت میری مدد کرو کہتا ہے کمافی شرحان بحد سے یہ آئے محد سمنے اللہ صدیقی کی شرح الفتوحات دیہ شرح الکاری نوبیا امام نوبی کی الکار پر شرح عربی میں اس کا حوالہ دے کر حافظ نے فرمایا جیسا کہ یہ ہسن نسناد حدیث اب وہاں کے گلے جلے جھنڈک پڑی کہ چلو بات بات فرشتوں پہنچ گئی نبیوں نبیوں والیوں کیا لکھتا ہے آگے چل کے البزار اصل اصل آواز اصل اس کی حدیث کا حوالہ ہے اس حضرت میری میں یہ ہے بلے بہت میں دو جگہ جگہ جگہ کتنے جگہ جگہ ایک جگہ آئی ہے روایت نمبر 7297 اور پھر امام محمد محمد کا ایک واقعہ آیا ہے اسی کے مطالب اسی مطالب مطالب اسی مطالب دل دل مطالب سات ہزار دو سو, سو اٹھانو اٹھانو اٹھانو اٹھانو پھر آگے چل کر اس سے پہلے ایک سو پینسٹر ایک سو پینسٹر حضرت اب حضرت کا یہ بے شک اللہ کے ملائکہ ہیں سوائے لکھتے رہتے ہیں وہی بات زمین میں ایسا ہو تو اللہ کے بندوں یہ جو ہے بحقی شوق اس پر جو تحقیق کرنے والا وہ ہے عبد العلی الحمید حامد دکھ یہ خود وہاں یہ نیچے لکھ رہا ہے ایک سو بات کو ادھر پیچھے یعنی حضرت کا اب یہ کہہ رہا یعنی کیا پھول کھلایا کہتا ہے یہ حدیث جب صحیح ہو جائے ہو جائے تو اس سے بالکل مانا بانا جو کیا یہ فرشتے ہیں وہ کو کہتے ہیں ان کو پکارنا میں فرشتوں کی پکار کی بات ہے تو فرشتوں کی اور وہ کہتے ہیں جنوں اور انسانوں سے چھپے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو پکارنا چاہے وہ زندہ ہوں چاہے ہوں ان کو پکار پکارنا بات سمجھنا لفظوں پر غور کرنا چاہے زندہ ہوں چاہے الغیب جن کو یہ کہتے ہیں جنوں انسانوں میں ان کو بات کو بتا دیا بات کو فرشتوں ہاں اس روایت ایک کہتا ہے حضرت امام احمد بن حمل رحم اللہ کا تجربہ بھی آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کئی حج کیے حج کے دوران دوران سے نکل گئی میں نے یہی کہا پتا نہیں چلا وہی روکے روکے روکے پتا نہیں چلا وہی یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل سند صحیح کے ساتھ امام محمد کان الما محمد اللہ اور یہی روایت امام محمد کی میں بھی کہہ رہا ہے ظاہر یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس والی حدیث جس کی سند کو حضرت ابن حجر اسکلانی نے حسن ہرار دیا ہے امام محمد اس کی تکلیف کیا کرتے تھے اس کو کبھی سمجھتے تھے کیوں انہوں نے عمل کیا ہے آگے دخل کر رہا ہے کہ حضرت کے بیٹے حضرت عبداللہ المسائل مسائل ان کی میں احمد بن حنبل جو روایت ہے ان کے بیٹے اس میں آئے سمیتو ابھی میں نے اپنے باپ سے سنا یقولو حجت تو خمسا خمسا حجہ جن پانچ حج میں نے کیے ان میں سے دو سوار اور تین پیدل یا دو پیدل اور تین سوار فضللتو طریقہ بھی حجتن بھی حجتن ایک حج کے اندر راستہ بھور گیا کن تو باشین میں پیدل چل رہا تھا فجعلتو اقولو میں نے کہا یا عباد اللہ حضولو لالتت او اللہ فلم میں کہتا مائن ہی رہا مکات طریقے اچانک میں راستے پر ستے پہنچ گیا سمجھ آ گئی منتری میں بلا بھی باغلی باغی باقی کہتا ہے اس کو لکھنے کے بعد کیا سنس پر طور پر متلے ہوا شاہ جی ہائے حضرت عباس رسول کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ اور آگے لکھتا ہے سوائے وہ رجال مسلم سے کمزور ہے لیکن مسلم سدو کو آخر نے کہا وہ بہت ہی لیکن کبھی وہ ہم کر دیا کرتا موسا ہے وغیرہ وغیرہ ساری بات کا کہتا ہے کہ حدیث है है میرے نزدیک معلول ہے ارجا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کا فرمان جو ہے ناسن روایت کے بعد اور وہ بھی تو وہ بھی حسن سے بھی حسن دونوں ملتی ہیں تو حضرت بات کو سمجھنا اور ادھر گشتی کا رسالہ چل گیا گشتی کا ادھر حسن جن کو کتا اپنے منہ سے مانتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابن عباس میں ماس آگ آخری چوٹ ماننا چاہتا ہے لگتا ہے حضرت عباس ماس میں آہل کتاب مسلمان یعنی جڑے یہود رسارا جو مسلمان ہو گئے ان سے لی ہے رسول اللہ کی مطلب حضرت اب بات کو سمجھنا میرے دو سنتیں حسن حسن وہ کہہ رہی ہیں نبی کی بات کس کی بات ہے نبی علیہ السلام بات کی بات کتے ادھر تو کہہ گیا چلو حضرت ابن عباس کی موقوف روایت بات گئی وہ تو حضرت حضرت نا تو ہے یہ دو سنتے مرفو بنا رہی ہیں حضور کی بات قرار دے رہی ہے چلو یہ یہودی مسلم یہودی یہ حضرت امام میں احمد نے جو عمل کیا تو وہ جو پڑی ہے جیڑا وہ گیا میں ادھر نہیں آیا سمجھ نہیں بتا حضرت سیدنا امام احمد بن امبر رحمہ اللہ بات یہودیوں سے آئی تھی امام احمد نے عمل کر لیا پھر بات یہ کہہ رہا ہے تو جین اور انسان وہ چاہے زندہ چاہے مردہ چاہے مسلمان چاہے چاہے ابھی چاہے بلی ان کو غیر مان, مان, مان کر کر امداد کے لیے پکارے تو, تو چڑتا شیرا کیوں وہ بولتا بولتا وہ نہیں اور فرشتے وہ سن لیتے اچھا بات کو اگر یوں کہہ لیا جائے کہ یہ اللہ کے فرشتوں اور دوسروں سب کو بتا حدیث سے اگر یہ لیں کہ اللہ کے دوسرے بندوں کو پکارنا بھی اس سے ثابت ہوتا ہوتا تو کیا یہ ماننا شرف ہو جائے گا چلو ہم اسی بتاؤ ہم اللہ کے سوا, سوا کسی کو دے نہیں پکارنا یہ شرک ہے اور فرشتوں پہ آ کر بیٹھ گیا کیا یہ خدا بن سکتے ہیں چھوڑو اور سنو ان کا جو مخدول زمانہ زمانہ ہے مخرو جس کو کہتے ہیں زمانہ کیا کہتے ہیں آپ سرکار آپ سرکار حدیت المہدی کے اندر کس میں اسی حدیث کے متعلق لکھا ہے یعنی تو آج آن او چاہے زندہ, زندہ ہو چاہے آگے رہا ہے یا محمد وہ جو پہلے سنا چکا ہوں حضرت عثمان فل ہونا ہے اس مطلب ہے لیکن اپنے شرک نہیں بڑا سیدھی گل ہے کیونکہ حدیث رہا مسئلہ دعائیں پکار تو وہ کہتا پکار سکتے ہیں سیدھی سادی بات ہے چاہے زندہ ہو چاہے اچھا اچھا آپ یہ بتانا یہ فرشتے فرشتے, فرشتے مردہ ہوتے, ہوتے, ہوتے, ہوتے, ہوتے ہیں وہ کہتا ہے زندہ مردوں کو پکار سکتے ہیں تو آگے کہتا ہے حدیث میں آیا یا عباد اللہ آئی انہوں اس کا مطلب ہے یہ بھی مان گیا کہ اے اللہ کے مردوں میری مدد کرو یہ مردے ہوں چاہے زندہ فرشتے ہوں چاہے ولی سب اے جا اچھا سنو بھائی کتاب ہے اس میں بتاتا ہوں فرشتوں کو پکارنا جی جی یہ تو فرشتوں کو پکارنا کیا ہے حضرت پڑ گئی نا چلو چلو کیا؟ دو دو لیکن دو, دو, باپ, دو باپ, باپ باپ, باپ دو, دو باپ دو دو, دو, باپ دو یہ کہہ رہا ہے فلان ہے یہودیوں سے لی ہے فلان ہے ایسے نہ یہودیوں سے لیا نا تو ابا جان جائے مان لی کہ یہ میں داخل ہے اور الب اس کا نام کیا ہے کیا نہیں بول نہیں ہے یہ دیکھ یہ کیا نام اس کا پورا ہے پورا نام بنا یہ اذکار کی کتاب مختلف اوقات کے ذکر بتائیں کہ اس وقت میں یہ پڑھنا ہے اس وقت میں یہ پڑھنا ہے اس وقت میں یہ پڑھیے پڑھیے حضرت یہ چھاپا کہاں کا ہے ریاض زامن ہے البانی جی جناب ایک سو سینتالیس کیا لکھ رہا ہے ابا ابا سرکش کا اگر, اگر ہوں ہو تو اس, اس کے لیے اس کیا برا بہت جو سواری ہاتھ اس کے مطابق کے اپنے دلیل بتایا اگر یہودیوں کا ذکر تھا تو حضرت یہودیوں کا ذکر بتا رہے ہیں الابلم سی شاگر دو سو چوراسی الباب سی دو سو یہ دونوں کتابیں بڑے بڑے بڑے بڑو بتا رہے ہیں شرک بتا رہے وہ بولو ذرا یہ لڑن پیو پتر آپ آپ ویرد کریے یہ کتے لڑتے پیو پتر کتے لڑتے رہ नहीं ठीक को शिरक करें हम बिरत करें लड़ना आपस में इतना बड़ी, बड़ी लानत पड़ी पड़ी अब सुनो, सुनो वो कविता कहां ओए और डोमर गए केड़े मर गए अकमल मारे थे अब्दुल वाद ابن ابن رہا ہے اس کی جلد, جلد نمبر نمبر تین جلد نمبر شخصی اور ستائیس کہتا ہے لکھ رہا ہے میرے سب سب دنیا کامیا کا دعوی آواز اور شیعوں کے ذاکر کی آواز دونوں برابر مجال ہے اس کا ایس دعو دعوی کہیں سے نہیں جائے اور ان کی اور آواز سے اچھا اچھا یار یہ سب اچھا اچھا ایک اور ایسی بات کرتا ہے یہ لکھ رہا ہے اپنی کہتا ہے فقہ کامبلی کے حوالے سے مانا یہ بنا رہا ہے اللہ جو واسطے اللہ اور اپنے درمیان بنائے وہ سب کافر پکے کافر اچھا اب بات کو سمجھ سمجھ جو واسطے بنائے وہ کیا ہیں کافر واسطے بنا کر پکاریں وہ کون ہیں کافر اچھا وہ فرشتے پکار رہا وہ واسطہ بنا رہا ہے نا خدا خدا, म... خدا خدا کو نہیں پکار رہا ان کو پکار پا رہا پھر امام احمد بن حنبل نے سب سے پہلے جو کام کیا وسائت کو انہوں نے پکارا اور بنائے وہ کافر امام احمد اور پھر اس خنزیر کے مطابق جب فرشتوں کو بنا لیا <تصالح> تو رسول اللہ, رسول اللہ نے کفر کا سبق دیا کیونکہ حدیث اور پکارنے سے سارے کافر حدیث نے سبق دے دیا یہ لکھ رہا ہے یہ حوالہ بھی لکھ رہو ہاں شخصیہ ایک سو شخصیا ایک رسائل شخصیاں ہیں اس کے یعنی خات جو لکھتا تھا نا اپنے ان میں وہ یعنی جو واسطے بنائے گا وہ اور ادھر فرشتوں کو کیا بنایا جا رہا ہے اور حدیث حدیث امام کی کر رہے ہیں امام نا ہے نا شرام شرام مشلم مشلم بالے بالے بالے انہوں نے اس اس فرمایا ہم نے کئی بار تجربہ کیا صحیح پایا پایا یہ امام نبی کا یہ پانچواں یہ ساتھ پانچواں حصہ صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر کیا ہے یہ ہے امام ناببی رحمان اللہ اس کو حدیث اپنے استدلال میں پیش کر رہے کرنا اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے اس کو صحیح سمجھا بات کو سمجھنا بھی آپ ان فرماتے امام فرماتے بہت بڑے مشائے اور بزرگوں دانتوں سے سنا کہ ان کی سواری اسی طرح ہاتھ سے گئی فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے وہ خچر تھا وہ سبھی حدیث کو پہچانتے تھے فوراً کہا اللہ نے وہی روک دی اللہ نے یہ دیکھو پکار کس کو رہے فرشتوں کو بندوں, بندوں کو چلو ان کے مطابق فرشتوں کو فرشتوں کو اور وہ کہہ رہے ہیں روک کس نے دی اللہ نے یہی توحید ہے یہی کیا ہے کیوں سارے سمجھتے ہیں فرشتے خود کچھ نہیں ہیں اللہ کرواتا ہے اور یہی عقیلا مسلمانوں کا نبیوں ولیوں کے بارے میں اور آگے فرماتے ایک بار میں بھی سواری ہماری گئی سب آج کر رہی جا رہی تو فرمایا مجھے یاد آیا میں نے یہ کہا اللہ کے سے بے خیر فرماتے ہیں اس, اس کلام کے سوا کوئی سبب نہیں بنا تھا وہی روک گئی اچھا یہ سارے سارے اچھا میں اس دوسرے سے پوچھتا ہوں اگر یہ یہودیوں کی بات ہے تو بات تو یہودیوں کی غلط ہوگی رب کیوں روک رہا بچا امام احمد نے پڑھا اور راستے, راستے پر پہنچ گئے اور اتنے بڑے کبار محترم جن کے در کے کتوں میں تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہو رہا بتا وہ پڑھتے ہیں تو سواری روک جاتی ہے بتا اگر یہ بات یہودیوں کی ہے تو خدا کیوں پورا کرنا تمہارے بکواس ہزور جو درد جیڑ کے ایک کے لیے ایسی, ایسی, ایسی, ایسی پیش گا کرا بھی سمجھ نہیں لگی شادی شادی اور سونا اس سے بھی اوپر مات لے جاتا ہاں لے جاؤں شادی شادی اس سے بھی اوپر لے کر یہ جاتے شاہ پیچھے چلتا ہوں ایک اور حوالہ جو نے جس سے تبرانی سے لیا بولو کس سے لیا اور اس نے بھی تبرانی کے حوالے کتنا کتنا انہوں نے باب مایا او اراد سواری فریج جائے یا فریاد فریاد رس چاہیے مدد, مدد کریے یا کوئی چیز بو جائے تو کیا کیا ہے محدث <سؤال> ہے <سؤال> سنت کے ساتھ حدیث لکھ رہے ہیں وہ لکھ کر فرماتے ہیں وقت کت چورے بدالے کا یہ تجربہ ہوا ہے یہ تجربہ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ایسے انہوں نے بھی یہ ادیوں کی بات بار تجربہ بولو اور سو میں ہو یہ حضرت نے حضرت مشہور والی روایت اس کو کہتے ہیں باروف پر انسان بہو اس کو ابو جالا نے پھر آگے تیسری اب بات کو سمجھنا شاہ جی کبلا ہاں ہاں حضرت اب اب آپ کو حضرت عبداللہ حضرت حضرت اب اس خبیز کی تمہیں اس کتے سے پوچھ یہ پتہ روایت میں کوئی کوئی اور تذاب تو نہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یا انقتا ہے یا راوی ضعیف ہے اب دو تو ملے کتے خبیش ت یہ بتا کتنی بار کتاب سلسلہ صحیحہ میں تو کہہ چکا کہ یہ روایت دو سندوں سے آ اگرچہ ضعیف ہے لیکن سندا جو زیادہ ہو گئی اب قوی ہو گئی میں پوچھتا ہوں ہرابی یہ ادھر کبھی نہیں ہوئی حضرت بن صحابی کی روایت علیحدہ عبد اللہ ہمیں مشہور کی روایت وہ اتنے صحابہ شیار میں سندوں میں کوئی کذاب نہیں کہ ہر سند موضوع جب ضعیف ہے ظالم کا بچہ یہ تعدد تو رخ رو ادھر دیکھو آپ خود پتہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تا کا مسئلہ اگر بندے ایسے ہوں بات بھول جاتی ہے صحیح ہو جاتا ہے بندہ بات سمجھنا بات بھول جاتی ہے کوئی کمزوری اس میں ہے لیکن اگر ایک نہیں دو نہیں تین ایسے ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے آپ مان جاتے ہیں یار چلو یہ بھول گئے یہ سارے تھوڑے بھول گئے یہ مطلب, مطلب ہے کہ جب شعیف رابیوں مل جائیں تو پھر وہ صحیح بن جاتی ہیں تو کتے جی جو سنتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو کیا حسن دکھائی رہی تک بھی نہیں پہنچایا اگر پہنچ گئی ہے پہنچ گئی ہے اور تبھی تو وہی تو زمانے مانا ہے اگر پہنچ گئی ہے تو پھر سمجھ سمجھ یہ تیری لانت ہے تجھ پر خبر تجھ پر لانت لانت ہاں تیری تیری تجھ پر پڑ رہی ہے دجل فرے جلداری سے جل پھون گیا چھو لے لکھ رہے ہیں امام نووی نلکار میں لکھ رہے ہیں کیا انہوں نے شرک کے ذکر بتائے ہیں تیرا باپ لکھ گیا اور پھر یہ منوری ہے تبرانی سے لے کر انہوں نے پاپ پا تھا پاپ کیا حدیثیں ہوتی ہیں دلیل پہلے انہوں نے دعویٰ کیا حدیثیں پھر یہ لائے یہ بھی شاپ شرک کا سبق بتاتے رہے اور امام قبرانی تجربے کرتے رہے وہ بھی شرشے کا تجربے کرتے رہے اور امام احمد بن حمل تجربے کرتے رہے وہ بھی شرک کے کرتے رہے اگر اتنے بزرگ جو ہیں اور پھر اور دیکھ کہ اللہ تعالیٰ روکتا رہا وہ بھی ایسے شرک میں روکتا رہا دیکھو وہ کہہ رہا حضرت حضرت میت اور میت اور ایسے فرشتے غائب ہیں غائب کون ہے جو نظر نظر ایسے ہے ایسے ہے قائب وہی ہوتا ہے فرشتے غائب ہیں جی حاضر حاضر بولو اسی وجہ سے جب کہتے ہیں ایمان بالغائب تو فرشتے ان دیکھے اسی وجہ سے ایسے کما ہوا ہوا ہوا آمن تو بلّا ہے وہ اللہ کے بعد فرشتوں کو ماننا پڑتا وہ تو غیب ہو گئے فرشتے کے نہ ہوئے فرشتے غیب ہیں اور کہ فرشتے ہیں تم نہیں دیکھتے وہاں پر پھر رہے ہیں تم نہیں اس کا مطلب یہ نکلا ہم سے تو غائب ہیں تو خدا تو حاضر ہے یا نہیں ہے یہ فرشتوں پر آکھا تھر گیا میں کہتا ہوں بتا اللہ حاضر ہے یا نہیں بتا غیب کو پکارنا تو شرک تھا تو اللہ تعالی حاضر ہے وہ خود یہ کیوں نہیں کہتا مجھے پکارو کہتا ہے فرشتوں کو پکارو یہ کہتے ہیں گیر کو پکارنا شیرشر ان سے کہو آپ لکھ دو چلو فرشتوں سے مدد مانگنا اور فرشتوں کو پکارنا مدد یہ لکھ دو یہ تو ٹھیک ہے نا لکھ دو یہ تو لکھ دو یہ جت پڑھتے سا سا خانجے، اینا خانجے، اللہ لو مدد اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے بلانا شرک ہے اچھا شاہ جی یہاں ہر بد کرتا ہوں ان سے جو عبادت کرتے تھے مشرقی مکہ وہ تو فرشتوں کی بھی کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹیا نے شکلان بناوٹی گڑھے ہوئے آخیا پہلو تمہیں بتایا میں نے پاسے بہ کے رو رو کے گسا فٹ کھا کے رب نو آتے رسمیہ کہتا ہوں واہ بھی دیوبندی خندیر اللہ تعالی اور نبیوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں اندر سے سڑتے بڑھتے رہتے ہیں کہتے ہیں جویں توحید دسنی چاہیے تھی کسی او نہیں دس سکی رہ گیا۔ اخیر معلوم ہوا میرا بھائی مدد مانگنا پکارنا زندہ کو یا وفات کے بعد کسی کو को. بات سمجھنا میں مردے کے لفظ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے ذہن میں پیال ہے شہدار بیا کے لیے یہ ہے کہ وہ زندہ ہے حدیث صحیح میں آ گیا گیا ایک نہیں پیسوں حدیثوں میں آ کہ زندہ ہے خصوصاً میراج کی حدیث تو صاف بتا رہی ہے وہ تب تباہ کر ہے کی حد تک پہنچ چکی ہے وہ بتاتی ہے اور اور بھی قبور نبی زندہ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے نبی زندہ ہیں اور اللہ شہداء کے بارے میں فرماتا ہے ان کو مرتا مت کہو تو میں اس وجہ سے اب رک رہا ہوں مندہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں جو وفات پا چکے ہیں اللہ مرے، کیوں کہ میں اللہ فرما رہا وہ روکے اور میں کہوں میں اپنے آپ کا مقابلہ بلکہ وہ کہتا بولا تھا ان کو گمان بھی نان ہم گمان بھی یہ گمان بھی وہاں بھی کریں اور کہیں بھی ہم نہ نہ گمان کرتے ہیں کہتے بات وہاں اللہ نے روک روک اب اس نے فرما دیا تمہیں شعور نہیں بس ہم یہی کہیں گے یا اللہ بالکل ہم تیری بات کے ساتھ چلتے ہیں ہم زندہ کہیں گے اور یہی کہیں گے کہ زندگی ہمیں سمجھ سمجھتی اب وہاں بھی کہتا ہے کیسے ہم کہتے ہیں قدائك قدائك زندہ ہے ہم کہتے کیوں ہم کہتے ہیں بات اتنا ہے زندگی ہے سمجھ بات اتنا یہ نہ کہے زندگی نہیں یہ کہے سمجھ سمجھ سمجھ مرے کہنا کیا ہے شعور نہیں ہمیں یہ نہیں کہنا وہ قرآن یہ قرآن یہ بتا بتا رہا یہ کہو کہ اگر خیال ہے اللہ فرماتا نکال نکال خبردار تاکید کے ساتھ اللہ تعالی Been, äh, uh, ja. اب میں بات یہ کر رہا کہ ان تنوں سے عبادت ندیوں کی بھی ہوتی تھی عبادت ندت جنوں سے بھی لیتے مدد کے لیے فرشتوں کو بھی پکارتے رہتے مشرق جبکہ تینوں کام کرتے ہیں تو, تو نبیوں ولیوں سے, سے جنوں سے مدد, مدد, مدد مانگنا, مانگنا تو شرک ہو گیا فرشتوں کی تو اجازت دے, را دے را را ہو یہ کیا غیر مدد مانگنا شرک نہیں بات وہی ہے جو پہلے سمجھا چکا ہوں نہ پکارنا صرف نہ مدد مانگنا صرف صرف صرف مستقل سمجھنا یہ کہ جب تو مستقل سمجھ کر یہ سمجھے کہ یہ خود مدد کر رہا ہے اللہ کی مدد اس سے ظاہر نہیں ہو رہی ہو ہو رہی تو مشرق چاہے, چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو چاہے فرشتہ ہو چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو چاہے ولی ہو چاہے جن اور اگر تو یہ مدد اپنی نہیں خدا مدد حقیقت سے ہے یہ مجاز یہ و تو آلاتے حقیقت وہ پھر مدد مانگنا شرک ہے مدد مانگنا شرک بنیاد آپ آخر دور سے کی, کی مشہور کٹر اس کی نیا نسا لایا جی سمجھ نہیں پانچ <تمجھ> <İslam> صح؟ آج صح؟ آج اے اے اے ابن مدد مدد مدد مسئلہ مدد کسی اور تو پھر میں نے وہ پیچانا ہے اور کلام ہے یہ صرف میں اب ثابت کر رہا ہوں سے ایسے ہوں کہ بس کیونکہ علم ثابت ثابت ہو گیا اپنا ایک بتانا چاہتا ہوں حدیث پیش کر رہا ہے میرے پاس جو چھپا ہوا ہے نا مجبو چالیس سو لقد جاکم رسول رسول من لقت پیش کر کے پہنچتا ہے تم جہاں مجھے پہنچتا ہے تو ابن میں تو تبصرہ نمبر نو میں کہتا ہے فوائد ہے مسائل ایسے نواں مسئلہ آخری لکھنا رہتا ہے کون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال جو ہیں درود و سلام میں وہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ سب پیش ہوتے ہوتے ہیں آپ درود و سلام میں امت کے اعمال جتنے ہیں وہ سب حضور پر پیش ہوتے ہیں یہ وہ کہہ رہا ہے اب بات کو سمجھنا ذرا اس چیز کا یہ ماننا کہ درود حضور پر روزانہ پیش ہوتا ہے بس اس کو میں اب جب ضرور ضرور پیش ہو جاتا ہے تو یہ کہنا کہ یا یارس اللہ کہہ کر دروت پڑھنا پڑھنا یہ شیر شرتی جو کہہ رہا ہے تروت پڑھ رہا دروت تو پہنچ رہا ہے تو کہتا ہے کیوں کو کار کو چھوڑ رہے ہیں پہنچ رہا ہے یہ پھر آگے بعد گی آئے گی